اَدن طیم و نفتی کلََََََََََََََََََََ دینا کا فارو فقد مدت سنت اللّی کل اللہ دینا کا فارو ان لوگوں سے کہہ دیجیے جنہوں نے کفر کیا اینتھو اگر وہ بعض آ جائیں یغ فر لحم ماقت صلف تو جو پہلے گزر چکا انہیں بخش دیا جائے گا وہ یادو اور اگر وہ دوبارہ ایسا کریں گے فقد مدد سنت الین تو پہلے لوگوں کا طریقہ گزر ہی چکا ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عذاب کی تمام تربریدیں جن کا ذکر پچھلی آیات میں ہوا ہے ان سب کچھ کے باوجود امید کا دروازہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان منکروں سے کہہ دیجئے کہ اینت ہو یہ غفر لہنگا کا اب بھی وہ کفر اور انعت سے بعد آ جائیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں اور ایک اللہ کی عبادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لیں تو پچھلے سارے قصور ان کے معاف کر دیے جائیں گے اگر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقتص میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے تاکہ میں بیعت کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے امر تجھے کیا ہوا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شرط پر بیعت کروں گا پوچھا ہو کیا ہے میں نے کہا شرط یہ ہے کہ مجھے بخش دیا جائے میرے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ الاسلام و ما دمما کا نا قبلہ ہو و الحجرت تہدما کا اسلام اپنے سے پہلے والے گناہوں کو گرا دیتا ہے اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے والے گناہوں کو گرا دیتی ہے اسی طرح حج بھی اپنے سے پہلے والے گناہوں کو گرا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے تو یہ جانتا ہوں یوم فر محمہ اگر باز آ جائیں تو ان کے لیے پچھلے سارے قصور معاف اسلام لانے کے بعد پچھلی ساری فتائیں اور غلطیاں جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گی باز آ جانے میں یہ بھی ہے کہ اسلام لانے کے بعد اپنی حالت بدلیں یہ نہیں کہ مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا اور حالت ویسی کی ویسی رہی ہمارے برے صغیر کے مسلمانوں میں سے بہت سو کی حالت ایسی ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے بس بتوں کے آگے ماتھا ٹیکنا چھوڑا باقی سارے کام وہی رسم و رواج رہن سہن کے انداز معیشت معاشرت کے اعتبار تہذیب و ثقافت و تبد سب وہی اور اعتقادات دوہمات بات خیالات وہ سارے ہندوؤں اور سکھوں اور یہودیوں سے لیے ہوئے یہ کام نہ ہو اپنی عادات کو بدلیں اپنے طورتوار بدلیں اسلام کے طالب میں اپنے آپ کو ٹھا سیدنا عبداللہ احمد مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو کچھ جاہلیت میں کیا کرتے تھے کیا اس پر ہمارا معافضہ ہوگا ہمیں پکڑا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام میں اچھے عمل کرے گا اسلام لانے کے بعد صالح اعمال کرے گا تو اس سے جاہلیت میں کیے ہوئے اعمال کا مواخذہ نہیں ہوگا اور وہ آدمی جس نے اسلام میں برے اعمال کیے تو اس سے پچھلے اور پہلے سارے اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی اور وہ پکڑا جائے گا یعنی اسلام لانے کے بعد صالح اعمال کرے تو پھر تو پچھلے مواف ہیں لیکن اگر اسلام لانے کے بعد صرف کلمہ ہی پڑھے اور باقی سارا کچھ پیسے ہی چلتا رہے تو پھر پچھلے بھی مواف نہیں ہوں گے صرف پچھلے سارے کاموں سے باز آئے کفر سے بھی شرک سے بھی اور اسی طرح اللہ رسول کی مخالفت اور نافرمانی کے جتنے بھی کام ہیں سارے کے سارے طرف کر دیں بئیں ود فقت مدت سنت الم اور اگر وہ لوٹیں گے دوبارہ ایسا کریں گے تو پہلے لوگوں کا حال تو گزر ہی چکا ہے ابھی ابھی واقعہ بدر میں جو کچھ ہوا ان کے ساتھ مارکۂ بدر میں ان حالات کو دیکھیں دوبارہ اگر انہوں نے اس طرح کی سازشیں کی اور مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کی مٹانے کی تیاری کی تو ان کے ساتھ پھر ایسا ہی دوبارہ ہوگا اور ایک یہ معنی بھی ہے کہ اگر اسلام کو اکھڑنے اور مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا تو جس طرح پہلے لوگ تباہ و برباد ہوئے جن لوگوں نے سابقہ انبیاء کو ستایا اور ان کو جٹلایا اور ان سے جنگ کی وہ تباہ و برباد ہو گئے اسی طرح یہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے وقاتل حتہ تقونا فتنا اور ان سے لڑو حاء کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے وہ یقون دین کلّا اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے فعین ان پھر اگر وہ باز آ جائیں فعین اللہ بیماری امرون بصیر تو جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے فتنے کا معنیٰ ہوتا ہے آگ میں تپانا یا آزمانا اس کا مطلب ہے کہ قاترحم حتہ لا تکون فتنا ان سے لڑو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے مطلق کہ کافروں سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کسی آدمی کے اسلام لانے پر مشرقوں کی اسے ستانے اور آزمائش میں ڈالنے کی قوت و صلاحیت ختم نہ ہو جائے جب تک مشرقوں میں یہ صلاحیت باقی ہو کہ وہ مسلمان ہونے والے آدمی کو تنگ کریں اس وقت تک ان سے لڑتے رہو اور جب ان کی یہ قوت ختم ہو جائے وہ کسی کے اسلام لانے پر اسے کچھ نہ کہہ سکیں پھر چھوڑ دو بعد حادیث میں فتنے کا معنی شرک بھی ہے شرک کے معنی میں بھی لفظ فتنا آیا ہے تو اسے مراد یہ نہیں ہے کہ کافروں کو زبردستی مسلمان کیا جائے لا اللہ حاف الدین دین میں جبر اور زبردستی نہیں ہے اور اگر زبردستی سب کو مسلمان کیا جانا ہوتا تو پھر کفار کے جزیہ دینے کی تو نوبت ہی نہ آتی اللہ نے جو جزیہ کا اپشن رکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کو زبردستی مسلمان بنانے کا حکم ہی نہیں ہے اور نہ ہی یہ اسلام کی منشا ہے بلکہ اپنی خوشی کے ساتھ شرا صدر کے ساتھ وہ اسلام کو جاڑ کرتا ہے تو پھر وہ مسلمانوں کے حلقے میں شامل ہو تو پوری دنیا پر اسلام کا جب تک غلبہ نہ ہو اور اگر کوئی آدمی کفر پر ہی اصرار کرتا ہے کہ میں نے اسلام قبول نہیں کرنا کافی رہنا تو پھر وہ جزیا دے جزیا دے کر اسلام کی برتری تسلیم کرے یا مسلمان ہو جائے یا پھر جزیا دے کر اسلام کی برتری کو تسلیم کر لے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا بھیا کون دین کلو للہ یعنی تمام دینوں پر اسلام غالب آ جائے اس وقت تک لڑتے دو اسباب جہاد کے اللہ نے یہاں پر بیان کیے ہیں ایک ہتّہ لا تکونا اون فتنا اور دوسرا وہ یقون دین کلّہ فتنہ ختم ہو جائے کافروں کی مسلمانوں کو روکنے کی قوت ستانے کی قوت ختم ہو جائے وہ یقون دینک اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے کوئی دنیا پر دین غالب آ جائے تمام ادیان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ امرۃ القاتر الناس مجھے لوگوں کے خلاف لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اس سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں حرک یہ شادو اللّہ الہ الا اللہ اللہ و عںّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ وہ اللہ کی توحید اور میری نبوت اور رسالت کی گواہی نہ دے لیں وہ یقیم السلا تبی تزکا اور نماز نہ قائم کریں زکوٰۃ نہ دیں جب تک یہ کام نہ کریں گے مجھے حکم ہے کہ ان کے خلاف لڑوں فائدہ فعل اضالی پھر جب وہ یہ کام کر لیں کلم توحید پڑھیں توحید و رسالت کی گواہی دیں نماز قائم کریں زکوٰوٰۃ ادا کریں یہ تین کام کریں گے تو پھر مجھے حکم ہے کہ میں ان کو چھوڑ دوں فائدہ فائد و داری کا اثر منی دی محمد اللہ بھی حقلاسلام کا حصہ بحم جب وہ یہ کام کر لیں گے تو پھر اپنا مال اور اپنی جانیں اپنا خون وہ مجھ سے بچا لیں گے محفوظ کر لیں گے لیکن اللہ بھی حقلاسلام اسلام, اسلام کا حق پھر بھی باقی ہے اگر اسلام کے حق میں انہوں نے کوتاہی کی تو پھر ان کی جان یا مال محفوظ نہیں رہے گا مثلا کوئی زنا کرتا ہے اس کو سنسار کیا جائے گا کوئی قتل کرتا ہے تو قاتل کو پساسن قتل کیا جائے گا یہ اسلام کا حق ہے اور اگر کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا انا آخر شطرہ بال ہی اعظم اعظمات ربینہ ہم اسے زکوٰۃ بھی لیں گے اور اس کے بال کا کچھ حصہ بطور جرمانہ بھی اسے وصول کریں گے یہ ہمارے رب کے فریدوں میں سے فریدہ ہے لات ہندولی علی محمد ابن ہاشی عال محمد کے لیے اس میں سے کچھ بھی حلال نہیں ہے فعین طا ہو پھر اگر یہ بات آ جائیں فعین اللہ حبما یکمرون بصیر تو جو یہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے یعنی اگر وہ اسلام لے آئیں تو تمہارے لیے ان کا ظاہر ہی کافی ہے باطل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے منافقین جو تھے انہوں نے اسلام ظاہر کیا ہوا تھا اندر کھاتے وہ غیر مسلم ہی تھے کافر ہی تھے تو ان کا ظاہر ہی تمہارے لیے کافی ہے اور اسی طرح ظاہراً وہ ٹھیک ہیں چھپ کر اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو وہ جو چھپ کے کام کرتے ہیں اس کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد ہے باطنی نہیں اعمال کو اللہ خوب دیکھنے والا ہے وہ خود ہی ان سے نمٹ لے گا مولا تم نمولا و نمن نصیر اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ ہی تمہارا دوست ہے وہ بہت اچھا دوست اور بہت اچھا مددگار ہے یعنی مسلمانوں کو ستانا اور مسلمانوں سے لڑنا اگر وہ نہیں چھوڑتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ دشمنوں کے خلاف تمہارا دوست ہے دشمنوں کے خلاف وہ تمہاری مدد کرنے والا ہے مددگار ہے نعم المولا مولا و نعم النصیر اور جس کا یار و مددگار اللہ بن جائے تو وہ بڑا اچھا دوست اور بہت اچھا مددگار ہے اللہ پر بھلا کون غالب آ سکتا ہے اللہ کے سامنے سارے کے سارے مغلوب بھی ہی ہیں والم علم غنیم تم انشَََََََََّ عنصول اور جان لو كہ جو كچھ بھى تم غنیمت حاصل كرو تو اس كا پانچواں حصہ اللہ اور رسول كے ليے ہے اور قریبى رشتہ داروں کے لیے ہے ويد دلقربا غریبى رشتہ داروں كے ليے ولیطام اور يتيموں کے لیے ہے والمساکین اور مسکینوں کے لیے و بنِ صبيل اور مسافر کے لیے ہے ان کن تم آمن اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو وماض اللہ دینہ یوم الفرقان یوم الطل جمحان اور اس چیز پر ایمان لاتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن یعنی بدر کے دن نازل کی یوم الطقل جمحان جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں اس دن جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ایمان ہو اور اللہ پر بھی ایمان ہو تو میں حکم کیا ہے کہ غنیمتوں کا مال اللہ کے لیے اس میں سے پانچواں حصہ اس کے رسول کے لیے قریبی رشتہ داروں کے لیے مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے واللہ وہ قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب اچھی طرح سے قدرت رکھنے والا ہے غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو کافروں سے جنگ کے بعد حاصل ہو اور مال فیر اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ کے بغیر مل جائے جیسے کفار خود ہی ہتھیار ڈال دیں لڑائی سے باز آ جائیں یا پھر وہ جو کافروں سے جزیہ وغیرہ وصول ہوتا ہے یا زمین کا خراج جو ان سے لیا جاتا ہے یہ سارے کا سارا مال خیر میں آتا ہے غنیمت اور خیر بعض اوقات ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں کبھی مال غنیمت کو خیر کہہ دیتے ہیں کبھی مالِ خیر کو بھی غنیمت کہہ دیا جاتا ہے غنیمت اصل میں غنم سے ہے غنم یہ بکری کو کہتے ہیں چونکہ عرب لوگ زیادہ تر اونٹ اور بکریاں یہ پالتے تھے اور جو لڑائی کے بعد جو قبیلہ غالب آتا وہ ان کے مال مویشی لوٹ کے لے جاتا اور زیادہ مقدار بکریوں کی ہوتی تو بکریوں کی وجہ سے اس حاصل ہونے والے مال کو غنیمت کہا جاتا تھا اس کے بعد پھر ہر قسم کے مال پر لفظ غنیمت بولا جانے لگا سورت کے آغاز, آغاز میں انفار کو اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت قرار دیا گیا تھا اور اب یہاں پہ غنیمت کی تقسیم کا طریقہ اعتبار وہ اللہ سبحانہ ن تعالیٰ نے بیان کیا ہے چونکہ ثابتہ امتوں میں غنائم حلال نہیں تھے جس طرح کہ پہلے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ ان کو حکم تھا کہ وہ جو غنیمت کا مال ہے اسے جمع کریں اور اس کو جلا دیا جاتا تھا اور یہ عال یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غنیمتیں حلال ہوئی تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ جس چیز میں تم غنیمتوں کے بارے میں اختلاف کر رہے ہو ہمارا حق ہے ہمارا حق ہے تینوں گھر اپنا اپنا حق جتا رہے تھے تو کہا گیا کہ یہ غنیمتیں تو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں اور اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان غنیمتوں کی تقسیم کا کچھ طریقہ کار بیان کیا ہے کہ ان کے خلاف جہاد و قتال کے نتیجے میں جو غنیمت حاصل ہوگی اسے کیسے تقسیم کرنا ہے اور کیسے خرچ کرنا ہے اور کہا ہے ان غنی من شعین جو چیز بھی تمہیں غنیمت میں ملے چھوٹی سے چھوٹی شہ ہو یا بڑی سے بڑی وہ ساری کی ساری اسی انداز اور اسی ترتیب کے مطابق تقسیم ہوگی جو تمہیں بتائی گئی ہے کوئی اپنی مرضی سے اس میں سے رکھ نہیں سکتا یہ نہ کرے کہ کوئی چھوٹی چیز یا معمولی چیز سمجھ کے اس کو اپنے پاس رکھ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوئی اور دھاگا کوئی اگر اس میں بھی خیانت کرے گا تو اس کے بارے میں بھی مواقع ہوگا خطیٰ کہ اونٹ کی جو اون ہوتی ہے اس کی گچھھی تک وہ بھی جمع کروانی ہوگی اور اگر یہ رکھے گا تو یہ غلول ہوگا خیانت ہوگا ہوگی اور سورہ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حلود اور فیانت کرنے والے کے بارے میں اللہ نے کہا ہے یا تبھی مغلّہ قیامت کے دن اس کو قیامت شدہ مال لانا پڑے گا اور حدیث میں اس کی وضاحت اور سراہٹ موجود ہے کہ اگر کسی نے اونٹ پہ خیانت کی ہوگی اس کی گردن پر سوار ہوگا وہ رغا بل بلا رہا ہوگا اور اگر کسی نے کوئی گائے میں خیانت کی ہوگی تو وہ ڈکار رہی ہوگی اس کی گردن پہ سوار ہوگی بکری اگر کسی نے قیانت کی ہوگی تو بکری بھی اس کی گردن پہ سوار ہوگی اور ممیا رہی ہوگی اور وہ اس ہار میں اس کو لے کے آئے گا اور پوری مخلوق کے سامنے اس کو رسوا اور ضلیل کیا جائے گا اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ چیز جس کو استعمال کرنے کے بعد غنیمت کا مال ہے غنیمت کے مال میں سے اس نے چرائی استعمال کی اور استعمال کرنے کے بعد پھر اس کو واپس کر دیا اس کے بارے میں بھی بڑی سخت تنبی کی فرمایا یہ کیا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی ایک چیز لے لیتا ہے پھر اس کو سیدھا کرنے کے بعد یا لاغر کرنے کے بعد جانور کو واپس کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ بھی غریبت میں شامل تھی یہ بھی حلود اور خیانت ہے ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا مارکے کے دوران شہید ہوا لوگوں نے کہا ہنی اللہ شہادت حنی اللہ الجنہ اس کو شہادت اور جنت کی خوشخبری ہو اس کو مبارک ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز کی مشارت دیتے ہو ان شملہ اللہ کی غلّہ امید والے ہی نعرہ وہ چادر جو اس نے مالے گنیمت میں سے چرائی تھی وہ اس پر آگ بن کے برس رہی ہے اس کی خبر میں شہادت جیسا عظیم عمل وہ بھی جہاد کے مال میں غنیمتوں کے مال میں خیانت کی وجہ سے بیکار ہو جاتا ہے مگر شہادت کا تو یہ اجر ہے کہ قطرہ خون زمین پہ باغ میں گرتا ہے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ پہلے معاف فرما دیتے ہیں فرمایا خان اللہ مصِ رسول اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے مطلب یہ ہے کہ غنیمت کے کل پانچ حصے کیے جائیں ان میں سے چار حصے ان لوگوں کو ملیں گے جنہوں نے جنگ میں شرکت کی ہے ان میں سے جو پیدل جنگ میں شریک ہوگا اس کو ایک حصہ ملے گا اور جو سواری پہ جائے گا اس کو تین حصے ملیں گے ایک حصہ اس کا اپنا اور دو حصے اس کے گھوڑے کے اس کے اونٹ کے اس کی سواری کے سواری کے دو حصے اور آدمی کا ایک حصہ اس ترتیب کے مطابق یہ مال جو غنیمت کا ہے یہ تقسیم کیا جائے گا اور اس میں سے جو پانچواں حصہ ہے وہ الگ کر لیا جائے چار حصے غازیوں میں تقسیم ہو جائیں مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں اور اس غنیمت کے مال میں سے ایک حصہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اسی طرح قریبی رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے یہاں اللہ تعالیٰ کا نام بطور برکت اور بطور تحید آیا ہے وغیرہ اللہ تعالیٰ کو مال کی کیا حاجت اور ضرورت ہے اور دوسرا یہ بھی مانا ہو سکتا ہے کہ اس جو پانچواں حصہ ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ لوگ جو جہاد میں شریک ہو کے غنیمتوں کے حقدار نہیں بنے لیکن مساکین ہیں فکا ہیں یتامہ ہیں ان پر خرچ کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار ہیں انہیں دیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پانچواں حصہ خوب اس کا والد غنیمت میں سے انہیں ملتا تھا اسے اپنی آپ پر اور اپنی بیویوں پر ضرورت کے مطابق خرچ کرتے اور پھر جو مال باقی بچ جاتا اسے عام مسلمانوں کی مصنحت میں خرچ کر دیتے مثلا مجاہدین کے لیے اسلحہ اور سواریاں وغیرہ خریدتے اور اسی طرح دیگر کاموں میں لگاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مسلمانوں کا خلیفہ وقت ہے جہاں مناسب سمجھے وہ اسے خرچ کرے کیونکہ وہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خرمس میں سے حصہ ملتا تھا لیکن اس خرمس کے علاوہ پورے مال غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے کوئی چیز اپنے لیے خاص کرنے اور چننے کی بھی اجازت تھی اس حصے کو صفی کہا جاتا تھا صفی کوئی سواری یا لونڈی غلام اپنے لیے پسند کر کے وہ پہلے رکھ لیں اس کے بعد پھر غنیمت کے پانچ حصے ہوں چار حصے مجاہدین و غزات میں تقسیم کیے جائیں اور ایک حصہ اللہ و رسول اور مسافروں اور فقراء اور مساکین اور ذیل کے لیے ہو ذیل قربہ رشتہ دار اسے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترابت دار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اعلی عبد مناف ان کے اولاد میں چار قبیلے تھے بنو حاشم بنو مطلب عبد المطلب نہیں بنو مطلب بنو حاشن بنو مطلب بنو عبد شمس اور بنو نوفل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حاشن کو اور بنو مطلب کو دیا اس خمس میں سے بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو نہیں دیا اور پوچھنے پر وقت آپ نے بتایا انہوں نے کہا نا کہ جتنی قرابت آپ کی بنو مطلب کے ساتھ ہے اتنی قرابت ہی بنی عبد شمس اور بنی نوفل کے ساتھ بھی ہے بنو مطلب کو آپ نے دیا ہے بنو نوفر کو کیوں نہیں دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ اسلام لانے سے پہلے بھی بنو و حاشم کے ساتھ رہے ہیں بنو عبد المطلب اور اسلام لانے کے بعد بھی بنو مطلب بنو ہاشم ایک رہے اسلام لانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی جبکہ یہ جو بنو عبد شمس تھے اور اسی طرح بنو نوفل تھے یہ تو اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے مخالف رہے ہیں اور ان کی مخالفت پر اترے رہے ہیں اور یتامہ سے مراد وہ بچے نابالغ جن کے بعد فوت ہو جائیں بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لائیت لوگت کے بعد یتیم بھی نہیں ہے مساکین مساکین سے مراد وہ لوگ جن کا ذریعہ آمدن مستقل طور پر موجود ہو لیکن ان کی آمدن ان کی زندگی کی بنیادی ضروریات پوری نہ کرے یعنی خوراک رہائش لباس صحت اور بنیادی تعلیم کی جو ضرورت ہے وہ ان کی آمدن سے پوری نہ ہو رہی ہو وہ مساکین ہیں تو اس خمس کا پانچواں حصہ یہ ان لوگوں کے در تقسیم کیا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں میں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قریبی رشتہ دار اور یتامہ مساکین اور مسافر یہ پانچ لوگ ہیں جن میں خوبص کا مال تقسیم کیا جانا ہے کیا ان میں برابر برابر تقسیم کیا جائے گا یا کم زیادہ بھی کیا جائے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں برابری شرط نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اور اپنی بیویوں کا سال بھر کا خرچ نکال کے اور جو باقی بچتا تھا وہ سارے کا سارا مسلمانوں کی مصرحت پر تقسیم کر دیا کرتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن نسائی کے اندر ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کی پشم میں سے اپنی دو انگلیوں کے ساتھ اس کی کوہان میں سے کچھ پشم پکڑی وہ بال اس کے اونٹ کی کوہان کے اور فرمایا میرے لیے فی یعنی غنیمت کے مال میں سے کچھ بھی نہیں حتہ کہ یہ بھی نہیں دو انگلیوں میں کتنے بال آئے ہوں گے دو انگلیوں میں اونٹ کی پشم کے بال وہ لیے اور کہا میرے لیے غنیمت میں سے کچھ بھی حلال نہیں حقہ کہ یہ بھی حلال نہیں ہاں صرف پانچواں حصہ ہے جو میں لیتا ہوں اور اگر خوبصورت فی کو وہ بھی تمہیں واپس کر دیا جائے گا لوٹا دیا جائے گا یعنی اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑا سا رکھتے ہیں اور اس کے بعد سارے کا سارا جو باقی باندہ ہے وہ مسلمانوں کی مصرحت پر ہی خرچ کیا جاتا ہے غنیمت کا مال ان لوگوں کے لیے ہے یہ اللہ تعالی نے بیان کر دیا فرمایا اس تقسیم کو تم مانو تسلیم کرو ان کم تم آمن تم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو رمان ضلنا اللہ عبدینہ یوم الفرقان یوم الطق جمران اور اگر تم اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہو جو ہم نے فیصلے کے دن اپنے رسول پر نازل کی اور فیصلے کے دن جو ہم نے میدان بدر میں نازل کی جس دن دو جماعتیں ٹکرائیں اس سے مراد فرشتے فرشتوں کا اترنا میدان بدر میں فرشتوں کے اترنے پر تمہیں یقین ہے بمان زلنا الا ابدی جو فرشتے اور اسی طرح آیات اور موجزات اور نصرت اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں پر نادل کی اس سب پر ایمان اگر ہے تمہارا تو پھر غنیمندوں کی تقسیم کا یہ طریقہ ہے اسے ایک بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ موجزات کا انکار کرنے والا موجودات کا منکر اس کا ایمان نہیں ہے موجات کا منکر مومن نہیں ہوتا اب یہ میدان بدر میں جو کچھ نازل ہوا اللہ کی تائید و نصرت فرشتوں کا اترنا کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کے روح کا بیٹھنا یہ سارا کچھ موجودے کی کبیر سے ہے اور موجزات پر نہ لانا بندے کو ایمان سے باہر کر دیتا ہے اللہ اللہ قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے ابدینا جو چیز ہم نے اپنے بندے پر نادل کی بندہ کر اللہ نے اپنے نبی کو خاص کے اعزاز کے ساتھ نوالا ہے اللہ کا بندہ ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے گندگی کا اعزاز اس کے مقابلے میں اور کوئی اعزاز نہیں اور یہ اعزاز اللہ نے اور بھی کئی مقامات پر دیا ہے سبحان اسی طرح فرمایا بڑے بڑے کام جہاں پہ ذکر کیے وہاں پہ لفظ ابد بولا اسراؤ نے کے واقعہ کی طرف اشارہ کیا تو ابد کہا اور پھر قرآن مجید کے بارے میں مشرقوں کو چیلنج کیا تو وہاں پر کہا کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا اس کے بارے میں اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسی کو یہ ایک صورت بنا کے اور یہاں پر اللہ نے بولے غال اور یوم فرقان بدر کے دن حق و باطل کے درمیان امتیاز اور فیصلے کا جو دن تھا اس دن جو کچھ نہادر کیا اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اودھ کہا کہ یہ میرا بندہ ہے تو یہ پہلی باقاعدہ جنگ تھی جو سترہ رمضان کو جمعے کے دن ہوئی میدان بدر میں اور اس جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حق اور باطل کے درمیان تمیز کر دی اور کفر اور اسلام دونوں کو ان کی باد حقیقت دکھا دی لیا کا منحال کام بھائی گینا بھائی حیات تاکہ جو زندہ رہتا ہے وہ بھی بصیرت پر رہے اور جو مرتا ہے وہ بھی بصیرت پہ ملے جس نے اسلام قبول کرنا ہے وہ بھی شرا صدر کے ساتھ قبول کرے اور جو کفر پہ ڈٹا رہنا چاہتا ہے وہ شرا صدر کے ساتھ کفر پر رہے اس کو یقین ہو جائے کہ میں غلط ہوں غلط کا یقین ہونے کے باوجود وہ کفر پہ رہنا چاہتا ہے تو رہے یہ ہے یوم الفرقان